عشر العمر محدت اکل محدت مصنف امام رحمۃ اللہ علی نے جو باب بادھا تھا اس میں صحیح روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انس بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادم تھے دس سال کی عمر میں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یا انس فم کم انس دس سال کی عمر ہے چھوٹے بچے ہیں یہ آپ کے خادم ہیں دس سال تک پیر رسول کی انہوں نے خدمت کی حضرت انس فرماتے ہیں شنبی و صلی اللہ علیہ وسلم یوم وہ خوبصرت ربا تو ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن آپ کے سر مبارک میں چوٹ آئی دشمنوں کی طرف سے اور آپ کے دونوں دانت دو دانت جس کو آبائی کہا جاتا ہے یہ سنایا آگے کے جو داعت دو دانت نیچے اوپر کے ہوتے ہیں اس کا نام سنایا ہے عربی میں اور اسی کی طرف جو کنارے جو دانت ہوتا ہے دونوں کے سامنے کے دو دانتوں کے کنارے جو دانت ہوتے ہیں ان کو رویہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر دشمنوں کا حملہ ہوا اور کسی نے پتھر پھینکا کسی نے نیزہ مارا بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ پتھر آ کر کے اور دوسری تلوار یا نیزے کا کی چوٹ یا زخم آپ کے اوپر نہیں آئی پتھر آیا اور اس کی بنا پر آپ خود پہنے ہوئے تھے خود پہنے ہوئے تھے اور خود کی شکلیں ہوتی ہے جیسے کوئی چیز ایسی ہو جس میں منہ بھی ڈھکا ہوتا ہے صرف آنکھیں نظر آتی ہیں لوہے کی چیز ہوتی ہے اور ڈھال کی طرح جیسے بہت سی چیزیں بہت سے سخت چیزوں سے بنائی جاتی ہیں تو لوہے کی پرانے زمانے بنائے کرتے تھے تو وہ سخت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر آپ کے چہرے پر لگا تو پتھر سے اس خود کی کڑیاں آپ کے چہرے میں دھس گئیں۔ یہاں تک کہ صحابی فرماتے ہیں ہم نے کھینچ کر کے اس کو نکالا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہو گیا کس رتربائی تو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی فیف الفقوم ہوں اس قوم کی ہدایت کہاں سے ہوگی کامیابی کہاں سے ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی فنزلت تو اللہ تعالیٰ کہیں عائد نازل ہوئی لئی من علام رشی <شَيْء> ہدایت یا کامیابی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالی چاہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان واضح الفاظ میں فرما دیا کہ آپ کی رغبت کے مطابق کوئی چیز ضروری نہیں کی ہو جب تک میں نہ چاہوں تو پھر دوسروں کی کیا حیثیت ہے ایرغیرے کی کیا حیثیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کا کتنا بڑا, بڑا بھی درجہ ہو اس کی اللہ رب العزت کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں یا اس کے رغبت کی کوئی حیثیت نہیں البتہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما سکتے ہیں کوئی بھی آدمی آپ کے لیے ہمارے لیے دعا کر سکتا ہے اس دعا کو اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماتشا اونا اللہ شاء اللہ اللہ جو چاہے گا وہی وہ ہوگا آپ جو چاہیں وہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے چاہے ہی پر ہوگا کئی فیف الحمن گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں کہتے ہیں کہ اس کو ایک استباعی چیز ہوئی اب اس قوم کو کی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی یہ ایک تقاضائے بشریت کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ورنہ اس سے پہلے اور گاڑھے اوقات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے جیسے سیرت کی روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ طائف گئے وہاں لوگوں نے آپ کو زخمی کیا یہاں تک کہ جوتیاں بھی آپ کی خون سے بھر گئیں آپ واپس آ رہے تھے فرشتے عذاب کے آئے اور انہوں نے کہا اللہ, آئے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے ان کو ہلاک کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہ نہیں چاہتا ہوں بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ نہیں ایمان لا رہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پیٹھ سے ان کے سلب سے ان کی اولاد سے ایسے لوگ نکالیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یہ بھی ایک دلیل آپ دے سکتے ہیں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اس بات ہو کیونکہ امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیارے رسول کو اللہ کا ٹکڑا اللہ کے کا نور سمجھتے ہیں بشر نہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بشر نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آمنہ کے بطن مبارک سے کیسے تولد ہوئے کیسے آپ حضرت عبداللہ کی طرف منسوب ہوئے اور پھر حضرت عبد المطلب اور خاندان قریش کی طرف آپ کیسے منسوب ہوئے یہ سب چیزیں بھی عقل سے دور نظر آتی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ عقل کو پرے رکھ کر کے یہ بات کہتے ہیں اور اس پر لڑائی کرتے ہیں آپ سے یہ چیز ان کا, کا یہ عقیدہ بہرحال غلط ہے برطرائے بشریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اب اس قوم کو کامیابی نہیں ہوگی جنگ اوہد کے موقع پر یا جنگ اوہد کے واقعے سے ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افضل خلق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے افضل لوگوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو بر وقت اللہ تعالی نے تنبیہ کی تو پھر آدمی کو یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہم اتنے دور زمانے میں آ کر کے ہمیں بھی کسی وقت بھی اللہ کی نافرمانی کی بنا پر بر وقت اللہ تعالی ہمارے اوپر عذاب لا سکتا ہے جنگ بہد کا قصہ آپ کو معلوم ہوگا سنتین ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد تیسرے سال یہ جنگ واقع ہوئی جنگ بدر دوسری صدی ہجری میں دوسری ہجری میں واقع ہجری کے دوسرے سال میں جنگ بدر واقع ہوئی جنگ بدر میں کفار فریش کو جو پسپائی اور جو حزیمت شکست ملی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے بہت کچھ تیاریاں کر کے مدینے کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کی طرف دیکھا انہوں نے کہا کہ اس مشورہ لیا انہوں نے کہا کہ ہمارا گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ مدینے والوں نے جو اقبا کے موقع پر جو بیعت کی تھی اس وقت بیعت کے شروط میں سے یہ بھی تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر کے آپ کی مدد کریں گے جس اور آپ سے دفاع کریں گے جیسے ہم اپنے اعلی اولاد اور اپنے عورتوں اور اپنے حریم سے دفاع کرتے ہیں اسی طرح ہم آپ سے دفاع کریں گے گویا باہر نکل کر کے جنگ کرنے کا انہوں نے معاہدہ یا بیعت طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کی تھی لیکن جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا تو نکل کر کے کھڑے ہو گئے بلکہ بعض صحابہ باپ اور بیٹے لڑ جھگڑے کہتے ہیں کہ مجھے جانے دے ابا آپ گھر پر بچوں اور بیویوں کے عورتوں کے ساتھ رہیں انہوں نے کہا نہیں ہمیں جانے دو یہاں تک کہ دونوں نکلے بہرحال جنگ کے اندر تو اس طرح کے واقعات ہوئے اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ پہلے ہی, پہلی ہی الغار میں پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے کامیابی دی لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی تدبیر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے پھر یہ فتح جو ہے یا یہ کامیابی شکست میں بدل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کو پہاڑی کے ایک چھوٹی سی پہاڑی جس کا نام اب بھی جبل الرمات رکھا جاتا ہے آپ جب جائیں تو دیکھیں گے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے وہ اس کے درمیان اور اصل جو میدان جنگ تھا اس کے درمیان بڑے پہاڑ اور چھوٹے پہاڑ کے درمیان ایک فاصلہ تھا اور کفار بہت کو اپنے پیٹ کی طرف کر کے اور مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے تیار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنا چہرہ مبارک یا صحابہ کرام کا چہرہ جو تھا وہ اتر طرف تھا بہت پہاڑ کی طرف تھا اور ان کی پیٹ بہت پہاڑ کی طرف تھی جب جنگ ہوئی تو سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کو اس چھوٹی پہاڑی پر بیٹھا رکھا تھا کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں جب فتح ہو جائے اور ہم کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں تو پھر وہ پیچھے سے آ کر کے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کو یہاں بیٹھا دیا اور باقی صحابہ کو لے کر کے آپ ان کے کفار کے مقابلے میں آپ نے آپ میدان میں اترے اللہ کا کی مہربانی سے مسلمانوں کو فتح ہوئی دشمن بھاگے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تاکید کی تھی کہ ہمیں شکست ہو یا فتح ہو تم لوگ اس جگہ کو ہرگز نہیں چھوڑنا یہاں قیاس کی بات آتی ہے صحیح بات ہے قیاس رس کے مقابل میں اس میں مسلمانوں کو دھوکا ہوا اور مسلمانوں کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمبی کی اور شکست دی ہوا یہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ کافر لوگ بھاگ گئے مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کے کرنے لگے تو ستر صحابہ پر جو کمانڈر تھے انہوں نے بار بار ان کو روکا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں جمع رہنے کی تاکید فرمائی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اب تو یہاں رہنے کا کوئی مانا اور مقصد نہیں کیونکہ جنگ ہم نے جیت لی مسلمان دشمن بھاگ گئے مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ہم بھی چل کر کے ان کی مدد کریں بار بار انہوں نے تاکید کی خود وہ نہ اترے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور اس کے بعد پھر صحابہ دوسرے لوگ اس قیاس میں کہ پیارے رسول کا مقصد یہ تھا کہ جب جنگ ہو یا دشمن ہمارے اوپر خدا نخواستہ غالب ہو اس وقت نہیں چھوڑنا اب جب فتح ہو گئی تو یہاں آنے کا کوئی معنی نہیں یہی ہوتا ہے کہتے ہیں جہاں نس ملے ظاہر نس ہو اس کے مقابل میں قیاس نہیں ہونا چاہیے لیکن اشتہادی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کرتا ہے ہوا ایسا کہ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کافر تھے اس وقت مسلمان نہیں لائے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ ہی کے لیے پیدا کیا تھا جیسا کہ آتا ہے یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جب اسلام لے آئے تو کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد نے بہت کچھ پران اور حدیث یاد کرنے اور سیکھنے سے روک دور رکھا یعنی جہاد میں ہر وقت وہ لگے رہتے تھے ان کو کلام پاک بھی پورے طور پر حافظ نہیں تھے اسی طرح پیارے رسول کی صحبت کی وجہ سے سنت رسول بھی زیادہ وہ نہ لے سکے اس وجہ سے آپ دیکھیں گے ان کے مسانید میں جہاں حدیث کی کتابیں ہیں بہت کم حدیثیں ملتی ہیں لیکن بہرحال وہ ایک بڑے بڑے کام میں لگے تھے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم پیچھے سے آ کر کے اُن پر حملہ کر سکتے ہیں پیچھے سے بہت پہاڑ کے پیچھے سے آ کر کے عین اسی جگہ سے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا اسی راستے سے گس کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اچانک مسلمانوں کے اوپر تلواریں تیر برسنے لگیں اسی دوسرے حملے میں صحابہ کرام رضمان اللہ علیہ وسلم کا کئی صحابہ کا کی شہادت ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اسی میں ہوئی جو لوگ محمد خون ہیں ان سب کی شہادت اسی دوسرے ہی حملے پر ہوئی اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا اور آپ کا دندان مبارک بھی اسی میں شہید ہوا یہاں تک کہ خون اس طرح بہا کہتے ہیں کہ زمین پر پڑ گیا آپ کی داڑھی سرخ ہو گئی تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس جنگ کے اس واقعے پر بھی مسلمانوں کو ایک عبرت ہے کی وہاں صرف حالانکہ وہ دنیا میں اس وقت سب سے افضل مخلوق تھے سب سے افضل لوگ تھے لیکن اللہ تعالی نے بر وقت ان کو سزا دی کہیے آپ تم کی کیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم اس جگہ سے نہ ہٹنا جو چند صحابہ وہاں اکٹھا تھے انہوں نے دفاع کیا لیکن بہرحال تعداد کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں اس کے بعد دوسرے صحابہ کی شہادت ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے یہ جنگ فتح کے بعد شکست میں بدل گئی پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جو تکلیفیں پہنچی یہ مسلمانوں کی یا صحابہ کرام کی اشتہادی غلطی سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا عجر دے گا اس میں کوئی شک نہیں لیکن آئندہ آنے والی امت کے لیے ایک عبرت کی جگہ ہے اور دوسری جو آیت نازل ہوئی اس کا سبب نزول یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اعلان کر دیا کہ اس قوم کو اب کامیابی نہیں ہوگی تو اللہ تعالی نے کہا نہیں آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے رقبت میں کوئی ایسی چیز نہیں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اللہ تعالیٰ کبھی رد کر سکتا ہے تو پھر دوسروں کی چاہت کا کیا مانا جیسے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اگر سید ہماری طرف دیکھ دیں تو ہماری دنیا بن جائے یا فلاں ایک دعا کر دیں تو ہماری دنیا بن جائے نہیں یہ ایک, ایک چیز ہوتی ہے جو خوشو اور خضو اور تزل اور انکساری کے ساتھ آدمی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں مجبور نہیں اللہ تعالیٰ کسی کا کسی کے دباؤ میں نہیں چاہے گا تو قبول کرے گا جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہوئی تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کوئی شخص اس طرح کا اللہ تعالی کے دربار میں زبردستی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی بات مروانا نہیں سکتا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پلے میں واحد کی سیوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے یہ کتنے بڑے, کتنے بڑے کفر کی بات ہے یہ کفر کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں وفی روایت نیتو والا سفان ابن میہ اور سہیل ابنام الحار حشام فنز اللہ دلائے ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفان ابن میہ اور سہیل ابنام حارث بن حشام جو اس وقت مکے کے بڑے بڑے لوگ تھے اور مکے میں جو کمزور لوگ رہ گئے تھے ان کو ستا رہے تھے اس, اس ستانے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعائیں قنوت کی بد دعا کرتے رہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ دعا بد دعا کی ہوگی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نہ چاہیں اسی طرح اس موقع پر بھی یہ آیت نازل ہو سکتی ہے بعض آیتیں ایسی ہیں جن کے سوئے نزول کے بارے میں نے کہا کہ دو مرتبہ نازل ہوئی یا تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہو یا دونوں مرتبہ کیونکہ بہت سے آیتوں کے بارے میں اس طرح کہا ہے. وہ دونوں روایتیں صحیح ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکے کے جوابراہ پر بد دعا کر رہے تھے اور دوسری حدیث بھی صحیح ہے جس میں یہ آیا ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عہد کے موقع پر کہا کہ ان کو ہدایت کیسے ہو سکتی ہے یا کیسے کامیابی ہو سکتی ہے تبھی آیت نازل ہوئی اسی طرح صحیح روایت میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و عندرہ شیرت کلا جب آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے آزار سے ڈرائیے اور آپ ان کو دین کی دعوت دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کے لیے جیسا کہ روایت میں آیا ہے صحیح روایت ہے جا کر کے گھروں میں گھس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سے کہتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھل کر کے معاشر قریش قریش کی جماعت کو کہا اشترو انفسکم اپنے آپ کو تم اللہ, اللہ سے خرید لو کیونکہ کی یہ نفس یہ جسم یہ انسان یہ عقل یہ آنکھ اور نہ کی اللہ تعالی کی ملکیت ہے اور اللہ تعالی جیسا چاہے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی اگر آدمی کو عذاب بھی دے ہزار عمل کے ساتھ تب بھی اللہ تعالی ظالم نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے آپ کی ملکیت ہے اس چشمے کو اس اینب کا آپ توڑے یا رکھیں اس کتاب کو پھاڑے یا رکھیں تو کوئی آپ کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ نے یا آپ پر کوئی توان نہیں ڈال سکتا ہے کوئی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا ہے آپ نے کیوں کتاب پڑھی آپ کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت اپنے اوپر فرض کر لیا ہے اس رحمت کے او اللہ تعالی نے ہمارے پیچھے کچھ واجبات ظاہری اور باطنی فرض کیے ہیں ایمان تصدیق اور اس کے بعد عمل یہ سب ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان اعمال کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے خرید سکتے ہیں گویا ان امال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح ایمان اور عمل صالح کو کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے بلاسرین السالف خسر الدین امن عام الحاطی و توا صحق و طا صبص انہی اعمال کو مراد لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا عشتر ان اللہ, من الجنہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جانوں کو اور مسلمانوں کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا دیکھیے فسط و شروع ببائع اکم الدیبا تم یہ کتنی مبارک خرید فروخت ہے کہ اللہ تعالیٰ خریدنے والا اور ہم بیچنے والے ہیں یہ اللہ یہ انسان کی معراج ہے انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ خریدنے والا اللہ تعالیٰ اور ہم بیچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم جنت خرید رہے ہیں تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشترو انفسکم فسکم نفس بما میں ماقصبت ہر نفس وہ مرہون ہے اس کے اوپر رہن رکھا ہوا ہے اور وہ اس رہن کا مطالبہ اس سے ہوگا جب تک اپنے آپ کو اس رہن کے بدلے جو اللہ تعالی مانگا ہے پیش نہ کریں اس رہ گویا گروہ رکھا ہے نفس کو اور وہ نفس پابند کر دی گئی ہے جب تک ہم عمل کے ذریعے سے اپنے نفس کو چھوڑا نہ لیں جیسے گروہ رکھ کر کے کوئی چیز آپ رکھتے ہیں جب تک آپ وہ حق ادا نہیں کریں گے تب تک وہ چیز چھوٹی چھوٹے گی نہیں اس کو آپ اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتے اسی طرح اللہ تعالی نے گویا فرما دیا ہے کل میں مار سبت رہی جو لوگ حمال صالحہ کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں انشاءاللہ ان کی جان جو ہے چھوٹی ہوئی ہے وہ گروہ سے نکل جائے گی سکم لا کو من اللہ سیاح میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں اللہ سے اپٹ کر کے اللہ سے بڑھ کر کے یہ ترجمہ کیجیے یعنی اگر اللہ تعالی نہیں چاہا تو یہ سمجھو کہ ہم جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے یہ ہر نہیں ہو سکتا لا اغنی لاگنی من اللہ عشیا اللہ کی مرضی کے خلاف ہم تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالی نہیں چاہا تو ہم تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں یا سفیتا امت رسول اللہ صفیہ اللہ کے رسول کی چچی پھوپی اماں اماں پھوپی کو کہتے ہیں بھائی کے والد کی بہن کو یا امت رسول اللہ اے رسول کی لا اغنی من اللہ سیاح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا یا فاطمہ بنت محمد دنیا میں یہی سب سے قریب ہوتے ہیں کسی کے پھوپی ہوتی ہے خالہ ہوتی ہے بیٹی جو سب سے جگر گوشہ ہوتی ہے حضرت فاطمہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ تو باتم فاطمہ میرے میرا ایک ٹکڑا ہے من آزا فقد آزانی جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی تو فاطمہ کے بارے میں یا فاطمہ بنت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلیماشید ہمارے پاس اگر کچھ مال ہے اس میں سے کچھ مانگ سکتی ہو میں دے سکتا ہوں لاگنی ان من اللہ حسیہ اللہ کی مرضی کے خلا یا اللہ سے بڑھ کر کے ہم تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اللہ سے الگ ہو کر کے کوئی ہم فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے لا اگ نہیں ہن کی ملا تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر آدمی کو اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور خاندان یا اونچے نصب کا کوئی سہارا کسی وقت نہیں لے سکتا ہے آدمی لا جد من کل جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا فرماتے تھے اللہ معنی اعلی ذکر کا شکر کا حسنبازی کا اللہ علامہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ آتیت اے اللہ تعالیٰ جو تو کسی کو دینا چاہے اس کو, کو کوئی روک نہیں سکتا ولا موت علم جس چیز کو تو روک دے کوئی اس کو دینے کا کی طاقت نہیں رکھتا و لائن فوج مجد کسی اونچے نصب کے آدمی کو اس کا نصب فائدہ نہیں پہنچائے گا جد کہ میں نے یہاں باپ دادا کہہ لیں کسی کے باپ دادا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا یہ کہ کی کسی کا اونچہ مرتبہ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ سے بدل ہو کر کے یہ کی وہ فائدہ پہنچا دیں لائے ان فوج الجت کا الجد تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا ہر جگہ اعلان کرتے تھے اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ ہم ہر ایک اپنے نفس کے بارے میں مصول ہے قیامت کے دن صرف اسی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مامن کو میرے من عہد اللہ و سعود ہو ہو تم میں سے ہر ایک شخص سے اللہ تعالی فردن فردن میرا فردن فردن اللہ رب العزت دو بدو بات کریں گے لئی سب نہ ہوں ابئی نہ ترجمان کوئی ٹرانسلیشن یا ترجمہ کرنے والا نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھیں گے آج دائیں بائیں دیکھے گا کسی کو کسی کو نہ پائے گا یا پائے گا بھی تو ان سے کوئی فائدہ نہ پائے گا کیونکہ ہر ایک منچ رہا تھا. تیرے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ل... لاگنی ان... آ... لاگنی مولن ان مولا کوئی بھی قریب سے قریب آدمی ہو اس کو ایک دوسرے کا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہر ایک ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے بارے میں یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر کیا واجبات ہیں اللہ کے حقوق اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کے بارے میں کیا حقوق ہیں ہمیں جاننے چاہیے اور ہمیں اسی پر عمل کرنے چاہیے اسی طرح ایک دوسرا باب ہے اللہ تعالیٰ فرمات الزام قلوبہ خال مذاق القبیر اس باپ ابواب مستقل ابواب جو چل رہے ہیں ان افواب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا بڑی ذات بھی ہو فرشتہ ہو نبی ہو اللہ تعالی کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی کسی کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے یہاں عہایت کے بارے میں فرمایا ہے کی فرشتے بھی جیسا کہ تفسیر میں آیا ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالی وہی نازل فرمانا چاہتے ہیں وہی کا کلام کرتے ہیں تو فرشتے ڈر کے مارے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں اس طرح کی جیسے زنجیر کسی پتھر پہ پڑ رہی ہو اس طرح کی آواز آتی ہے اور آسمان کانپ اٹھتا ہے تمام اہل آسمان خوف میں آ جاتے ہیں حتی عیدا فزیا انقل و جب وہی ختم ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں سے ڈر اور خوف ختم ہوتا ہے کالو آپس میں پوچھتے ہیں ما دا خال یہ ایک گویا تصویر ہے اور ایک گویا ایک یعنی سماں کھینچا ہے کہ گویا ڈر کر کے سہمے ہوئے اس وقت کوئی نہیں بول رہا ہے لیکن جب ڈر ختم،, ختم ہوا خوف ختم ہوا اس کے بعد ایک دوسرے سے چیمی گویاں کر رہے ہیں کہ ماذا قال عرب تمہارے رب نے کیا کہا قال الحق اللہ تعالیٰ نے حق کہا اوہ ولال القبیر وہی اللہ تعالیٰ سب سے اوپر اور سب سے بڑا یہ ہے تنبیہ ان لوگوں کے لیے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو اپنا سفارسی یا اپنا واسطہ بناتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ رب العزت کے خوف سے کانپتے اور ڈرتے ہیں وہی کے وقت کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوئی لیکن جب وہی کا اللہ تعالی نے ختم فرمائی وہی بول کر کے وہی کا کلام کر کے اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے بعد آپس میں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہر ایک نے سنا لیکن خوف سے گویا ایک تصویر ہے ایک گویا ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ خوف کے درمیان ہو سکتا ہے کسی نے کوئی بات نہ سنی حالانکہ ہر ایک نے سنی ایک دوسرے سے پوچھنے کیا کہا کیا کہا کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم خوف میں یا دل کے اندر ہم صحیح نہ سن سکے ہوں یہ ہے گویا اس کا مطلب اس آیت کا احادیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالی عیدا فیان قلوب ہی الملاک عیدا سمیات الوحی الا جبریل اللہ مربہ سمیات کا جرسلسل الحدید الصفوان فتف ضوزاری کا تعودی ممن ہو اعلی و یعنی فرشتے گھبرا کر کے جب آواز آتی وہی کی سلسلے پتھر پر پتھر پر جس طرح کوئی زنجیر مارے اس طرح کی آواز جب آتی ہے وہی کی آواز اسی طرح وہ لوگ اپنے پڑوں پڑوں کو مارتے ہیں جیسا کہ دوسری روایت میں ہے غربت میں اجنحت خزانہ کا انا حسین پھر وہ بھی اپنے پروں کو پڑ پڑاتے ہیں اس سے بھی گویا پتھر پر زنجیر مارنے کی آواز آتی ہے اور ایک عجیب خوف کا عالم ہر ایک کے سامنے رہتا ہے تو یہ فرشتے جن کو لوگ پوجتے ہیں یہ بھی اللہ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں اس وجہ سے ان کو پوجنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اسی طرح صحیح روایت میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید آب اللہ عمرفِمائے بربت الملائی ڈر کے مارے خوشو اور خضو خوف اور انکساری میں وہ اپنے پروں کو مارتے ہیں اور پڑفڑاتے ہیں کا انہوں على صفوان وہ پتھر پہ زنجیر پڑنے کی آواز آ رہی ہے حتائی دفز عام قلو اور ہر ایک کو خوف لائق ہو جاتا ہے جب ان کے دل سے خوف جاتا رہتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تو سب کہتے ہیں قار الحق اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے او علی القبیر فیصمہ و ہاں یہ جن جیسا کہ روایت میں آیا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں سنا کرتے تھے فیسمہ وہاں مشترکہ سمے یہ جن ان کی کثرت اتنی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی بات سننے کے لیے آسمان پر ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کر کے یہاں تک کی آخری جو جن ہوتا ہے وہ آسمان کے پاس پہنچ کر کے اور اللہ تعالی کی وہی کو سننے کی کوشش کرتا ہے فوسما وہاں مسترک اسم ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے نیچے والے جن کو بتاتا پھر وہ نیچے والے جن کو یہاں تک کی جو سب سے نیچے ہوتا ہے وہ جا کر کے جی جادوگروں اور جو کاہن ہی لوگ ہیں ان کو وہ خبریں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حکم دیا ہے حديث شريم من دوسري حديث من آياء هاكي اور كلام باكسي بي معلومه جيساكي سورة الجن ما اللہ تعالى نفرم آياءه قل اوحي ايلي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرآنا عجب يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه كان رجال وانه آياتو كبار وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا وانه كان آآآآآآآآآآآآ وہ انا کنہ نق و اردو منہا مقاعد الم میں ہم استمل آنا یہ جد الحو شہابر و سدا وہ انق و اردو ہم بیٹھتے تھے جگہ جگہیں بنا کر کے بیٹھتے تھے وہی کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکام کو سننے کے لیے لیکن اب یہ نئی حالت پیدا ہو گئی ہے ہم استمل آنا یہ جد لہو شہابر رسدا اب جو سننا چاہے گا وہ اپنے سامنے پائے گا یہ تارے توڑ کر کے جو ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں ان کی مار اس کو پڑے گی پمئی استملان اب جو سنے گا دوسری صحیح روایت میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا صحیح روایات کا یہ ذکر ہے تو اس سے پہلے ان کو جنوں کو ڈھیل زیادہ تھی اور جا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی وی